بسم اللہ الرحمن الرحیم و لق اور بے شک ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا اب یہ اگلی پندرہ آیات جو ہیں یہ قرآن پاک میں ایک اہم ترین مقام ہے قصۂ آدم اور ابلیس کے حوالے سے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے قرآن پاک میں سات دفعہ آیا ہے چھ دفعہ مکی صورتوں میں اور ایک مدنی صورت البقرہ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے ان سات مقامات میں سے جو سب سے زیادہ ڈیٹیل مقام ہے وہ یہی سورت العراف کا یہ پندرہ آیات ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا اور پھر اللہ تعالی کی آدم علیہ السلام کے ساتھ اور ابلیس کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس کا نقشہ کھینچا ہے ہماری ہدایت کے لیے اور اس کے بعد کنکلوژن بھی اس کا آ جائے گا کہ یہ ساری کی ساری باتیں کیوں کی جا رہی ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ کم اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا فم ما اور پھر تمہیں ہم نے سوارا دنیا میں بھی جب بھی کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے پہلا اس کا اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے پہلے اس کے بعد اس کو سوارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کا ایک اسٹرکچر بنایا پھر اس کو اس کی نوب پلک بالکل درست کی اس کو صحیح شکل دی فم ما کل نا لکتی اور پھر ہم نے حکم فرمایا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس تو فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یسم من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب یہاں تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوتا ہے اس حوالے سے کہ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو اور قرآن پاک میں یہ مضمون کئی جگہ آیا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس نے کیوں نافرمانی کی اللہ تعالی کی ایک یہ سوال دوسرا سوال یہ کہ اگر ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا تو اسے تو حکم ہی نہیں تھا تو یہ بات یاد رکھیے دنیا میں بھی اگر ایک کلاس کے اندر دو فی میل سٹوڈنٹس ہوں اور اڑتالیس میل سٹوڈنٹس ہوں ٹوٹل پچاس کی کلاس ہو اور مانیٹر اگر کہے کہ بوائز سینڈ اپ ٹیچر کے آنے پر تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکیوں نے کھڑا نہیں ہونا عموماً جو چیز کثرت میں ہوتی ہے اس کو مخاطب کر کے بات کی جاتی ہے تو یہاں پر حکم تو فرشتوں کو تھا لیکن اس میں امپلائڈ تھا کہ ابلیس کو بھی حکم تھا آگے وہ بات بھی آگے اس نے آگے سے پھر نافرمانی کی جسٹیفیکیشن بھی دینا شروع کی اس کے بعد تو مزید کنفرم ہو گیا اور دوسرا اس سے یہ بات بھی پتا چل گئی کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا اشارتن یہ بات پتا چلی کیونکہ اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا لیکن ڈائریکٹ یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے اس کا ذکر سورت الق کے اندر آتا ہے کانا مین ال وہاں بھی قصے آدم اور ابلیس آیا تو وہاں اللہ تعالی نے سات ارشاد فرما دیا کانل جن وہ جنوں میں سے تھا فصری ربی تو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی وہ جن تھا وہ فرشتہ نہیں تھا اب اس سے یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ قرآن پاک پوری کی پوری کتاب یہ ہدایت کا منبع ہے اگر اس میں سے ایک پیج بھی پھاڑ دیا جائے تو باقی کتاب کامل ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی مختصر بات ہونی چاہیے اگر مختصر بات سے کام چلتا اتنی موٹی کتاب نازل ہوتی دنیا میں لوگوں کے کتنے وسوسے ہیں ہر وسوسے کو سیٹل کرنے کے لیے اس کتاب میں مختلف مثالیں دی گئیں اب کسے آدم اور ابلی سات دفعہ آیا لیکن چھ دفعہ یہ ذکر نہیں آیا کہ شیطان تھا وہ جن تھا فرشتوں میں سے نہیں تھا صرف ان میں سے ایک دفعہ صورت الق میں ذکر آیا کہ وہ جن تھا اب مجھے بتائیں سورت القاو میں اگر ہم کس طرح آدم اور ابلیس نہ پڑھیں اور چھ دفعہ قرآن میں پڑھ لیں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک سورت الکاو میں نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پوری کی پوری کتاب کو ٹوٹلٹی میں لینا ہے اس کے چند جز نہیں اٹھا لینے بلکہ اس کو کل میں لینا ہے تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس اس نے سجدہ نہیں کیا لم یقم من وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اب اللہ تعالیٰ نے اس سے گفتگو فرمائی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ اور ابلیس کی گفتگو یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم اور آپ بات کرتے ہیں یہ متشابہات ہے اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی اللہ تس امر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اب یہاں پر کلیئر ہو گیا شیطان یہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ مجھے تو حکم ہی نہیں دیا تو نے تو فرشتوں کو کہا ہے لہذا شیطان کو یہ بات کلیئر تھی کہ مجھے بھی حکم ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ مجھے بھی حکم ہے انا خیر من اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں خلقتنی من نار تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ فلق تہ مین اور اس آدم کو تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے اور اس کا کانسپٹ یہ تھا کہ آگ جو ہے اس میں روشنی ہے اور آگ جب جلائی جاتی ہے تو اس کے شولے بلندی کی طرف جاتے ہیں اور مٹی جو ہے یہ پستی کی علامت ہے زمین تو پستی کی علامت ہے اور آگ بلندی کی علامت ہے اس لیے آگ جو ہے مٹی سے افضل ہے حالانکہ یہ اس کا ایک اینگل ہے سوچنے کا اگر ایک اور اینگل دیکھا جائے اس اعتبار سے مٹی جو ہے وہ افضل ہے آگ سے وہ کیسے کہ آگ میں جو چیز بھی ڈالی جاتی ہے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے لیکن مٹی کے اندر ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اسی مٹی سے کتنی فصلیں نکلتی ہیں اور دنیا کا سارے کا سارا نظام اسی مٹی کی وجہ سے چل رہا ہے اس اعتبار سے تو مٹی آگ سے افضل ہے بہرل یہ ساری جسٹیفیکیشن صرف وہی دیتا ہے جو نافرمان ہوتا ہے شیطان اور آدم میں فرق آپ کو یہی نظر آ جائے گا شیطان نے غلطی کی اور اپنی غلطی کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور آدم علیہ السلام نے اپنی جب غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگ دی یہی شیطنت اور آدمیت میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا اب یہاں پر سجدے کے حوالے سے ڈکلیئر کر لیجئے یہ سجدہ کون سا تھا, تھا یہ سجدہ تھا سجدہ تازی یہ سجدہ عبادت نہیں تھا عبادت کا سجدہ کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا اگلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور ان کے ماں باپ نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا قرآن پاک میں ذکر آتا ہے سورہ یوسف میں لیکن اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام فرما دیا گیا توحید کو آخری درجے میں کامل کر دیا گیا اور سنن ابی دود کے اندر حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ کے اندر اور جو تدلیف کا مسئلہ ہے اس کی سما کی تصریح سنن القبرال بھیکی میں موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں سجدہ کسی کے لئے جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو اپنی بیویوں پر دیا ہے اگر سجدہ جائز سمجھتا تو یہ سجدہ کون سا جائز سمجھتا سجدہ تعظیمی سجدہ عبادت تو کبھی بھی کوئی پیغمبر جائز سمجھ ہی نہیں سکتا نہ کبھی یہ جائز رہا لہذا یہ سجدہ تعظیمی کا ذکر ہے جو اگلی امتوں میں حلال تھا اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام فرما دیا اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے کہ سجزہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں جائز تھا اس امت میں حرام ہو گیا بالکل اس طریقے سے ختم نبوت بھی کامل ہوئی ہے اس امت میں کہ اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو بھی کشف اور الہام ہو جایا کرتا تھا لیکن اس امت میں کسی کو کشف اور الہام نہیں ہوگا اور اس میں میں نے تقریبا دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بی کے نام سے الہام کشف اور خوابوں سے متعلق سرکہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اور اس میں میں نے جن لوگوں نے کشف اور الہام کی بنیاد پر دین کے مسئلے ڈیوائز کیے ہوئے ہیں اور کتابیں لکھ دی علماء نے اب ان کے ماننے والے پھر ان کتابوں کو ڈیپینڈ کرتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے امت کے اندر غلط عقائد پروپیگیٹ ہوتے ہیں ان کو میں نے بالکل کھول کر بیان کیا ہے منا اچھا یہ بات اول منہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں سے تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے تو تکبر کرے اللہ کے حضور رہتے ہوئے اب تکبر کرے یہاں سے نیچے اتر جاؤ فخرج ان کا منصارین <سلام> یہاں سے نکل جا اب تو و خوار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو گیا ہے بِاللَّهِ <تَعَلَى> قَالَ يوم يوم يوم <سلام> وہ کہنے لگا مجھے محلت دے دے اس دن تک کے لیے کہ جس دن لوگوں کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا ان کا من المن <الْمُنْهُرِين> اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے تجھے دے دی گئی اب اس نے آگے ایک جملہ بولا ہے یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے خصوصاً ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کے لیے ہمارے شفیق پروردگار نے اس کا یہ جملہ قرآن میں نقل کر دیا تاکہ ہم اس کی اس چال سے بچ جائیں جب اللہ تعالی فرمایا میں نے تجھے مہلت دے دی ہے قیامت کے دن تک کے لیے تجھے موت نہیں آئے گی قیامت کی تک پالا فبیما اگوئی وہ کہنے لگا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے اب دیکھیں اپنی اکڑ کا وبال اپنے رب پر ڈال رہا ہے یہ ہمارے لوگ بھی اکثریت یہی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں نہیں توفیق ہی نہیں جدو اللہ توفیق دے گا تو نماز پڑھ لیں گے حالانکہ توفیق تو اللہ نے دی ہوئی ہے جس کی عقل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلنے کے قابل ہے اس کو توفیق تو ملی ہوئی ہے توفیق نہ ملنا تو یہ ہے کہ کسی کی عقل ہی کام نہ کرے اور جب اذان ہو تو وہ شخص اپنے ہاتھ پاؤں اپنی مرضی سے ہلا کر مسجد تک نہ پہنچ سکے تو ہم کہیں گے اس توفیق چھین لی توفیق تو ہر شخص کو اللہ تعالیٰ دی ہے ورنہ تو معذ اللہ اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے توفیق چھین لے توفیق تو اس نے دی ہوئی ہے تو کہنے لگا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا اب گمراہ تو وہ خود ہوا تھا اب اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ نہ تو مجھے اس ازمائش میں ڈالتا اور نہ میں اس ازمائش میں ناکام ہوتا تو اس طرح انسان بھی اگر قیامت احمد دن یہی بات کرے کہ یا اللہ نہ تو مجھے پیدا کرتا اور نہ ایسا معاملہ ہوتا ولی <اللہ> اب یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے فوراً نکال دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی غلطی کی صفائی پیش کرنے کی بھی اس کو اجازت دی کہ بتا تو نے ایسا کیوں کیا اس وقت بھی اس کے پاس موقع تھا کہ وہ پلٹ آتا تو خود گمراہ ہوا لیکن اس نے کہا کہ اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا آج راندہ بارگاہ کر دیا سرا تقل مستقیم میں ضرور بیٹھ جاؤں گا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سرات مستقیم تھا اللہ فمل آم مم بینی ادی ہم پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے آگے سے آؤں گا وہ من خلفیم اور ان کے پیچھے سے ان ایمان اور ان کی دائیں طرف سے ون شما اور ان کی بائیں طرف سے ولا تجد اکثر ہوں شاکرین اور تو اکثریت کو پھر شکر گزار نہیں پائے گا اکثریت کو تو میں تیرے راستے سے دوں گا. اب اس نے یہ بات بالکل کلیئر کٹ کر دی کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا اور آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا صراط مستقیم پر نہیں کرنے دوں گا لوگوں کو اس کی صحیح ایکسپلینیشن اس حدیث سے ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے اس کا ایک ترک سنن ابن ماجہ میں بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے مسرض امام احمد میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دائیں اور بائیں چند ٹیڑھی لکیریں کھینچی جس کو ہم آج کی مارڈن فلسفی میں فش بون ڈایاگرام کہتے ہیں کہ مچھلی کی جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس شکل میں ایسے ایک لائن اور اوپر بھی یوں لائنیں ٹیڑھی اور یوں نیچے بھی ٹیڑھی لائنیں فش بون ڈایاگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو درمیان والی سیدھی لائن تھی ٹیڑھی لائنوں سے ہٹ کر درمیان میں اس پہ آپ نے اپنی مبارک انگلی رکھ کر یہ آئے تلاوت کی صورت اللہ کی آیت نمبر 153 ففٹی تھری وہ ان اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے سب اس راستے کی پیروی کرو ولا تب تبھی اور ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی مت کرنا فَتَفَرَّقَ بِكُمْ بیکم سَبِيلِ یہ راستے تمہیں میرے سیدھے راستے سے بہکا دیں گے غالق بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ تعالیٰ اس چیز کی وسیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم بچ سکو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اشار فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ تو میرا ہے سراط مستقیم اور یہ دائیں بائیں جو ٹیڑھی لائنیں ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں اور فرمایا کہ ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں اپنی طرف مائل کر رہا ہے لیکن صراط مستقیم ایک ہے لہٰذا یہ بات کلیئر ہوگی یہ جو کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں اور پانچوں ہی حق, ہیں اور ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی حق پہ ہیں اور سارے ہی ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے حق پہ ایک راستہ ہے امام کائنات سعیدین اللہ خرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق پر ہے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جتنے بھی راستے ہیں وہ باطل ہیں جو آپ کے مقابلے پر ہیں جو آپ کی فیور میں ہے وہ راستہ ایک ہے لہذا راستہ ایک ہے یہ جو کہتے ہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں چار مختلف راستے کیسے حق پر ہو سکتے ہیں ایک کہتا ہے جی جو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی دوسرا کہتا ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑے اس کے منہ میں انگارا رکھ دو اب کس انگریز کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ 180 ڈگری کی سٹیٹمنٹ دونوں بجے تک صحیح ہے کتنی نان سینس اسٹیٹمنٹ ہے دونوں میں سے ایک بات ٹھیک ہوگی ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ گلاس ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جی یہ سپیکر ہے تیسرا کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے چوتھا کہتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل ہے آپ کہیں جی چاروں ہی حق میں کیا نان سینس بات ہے ہات پہ ایک ہوگا جو کہہ رہا ہے گلاس ہے اور ایک کون ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد اسی لیے فرمایا سیدھا راستہ ایک ہے ہمیشہ سراط مستقیم واحد کے سیگے کے ساتھ قرآن میں آیا اور گمراہی کے راستے جمع کے سیگے کے ساتھ ظلمات کہا گیا گمراہی کے راستوں کو اور نور انوار نہیں کہا نور ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ اور آپ دیکھیں قرآن میں جب ہم سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے اس دن المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا راستوں پر نہیں ہے سراط اللہ تین راستہ ان لوگوں کا راستے نہیں راستہ تو ایک ہے راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا انعام کن لوگوں پر ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے ایک اس راستے کو فالو کیا جنہوں نے اپنے اپنے راستے اپنے اپنے سلسلے اپنی اپنی پارٹیاں اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے فرقے بنائے اور انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر امت میں ڈویژن کر دی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میں چائنا گیا جولائی دو ہزار چار میں حیران ہوا کہ چائنا کے مسلمان بھی بریلوی جو بندی والے دھیش کیا اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ یہ انڈیا کا شہر ہے بریلی اور دیوبان جس کے نام پر انہوں نے فرقے بنا لیے ہوئے ہیں کتنا ظلم ہے کتنے راستے بنا دیے 1867 میں دوبان مدرسہ بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا 1896 میں بریلی کا مدرسہ منظور الاسلام بریلی بنا اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلیوی نہیں کہتا اسی طریقے سے باقی میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کیونکہ وہ بندہ کو مسجد کے باہر اہل حدیث لکھے یا شیعہ لکھے یا دیوبندی یا بریلوی یہ بیدت ہے. ہمیں اہل سنت یا اہل حدیث کے منحج اصحاب الحدیث کی فکر سے اختلاف نہیں ہے جو ہمارے سلف کی فکر ہے لیکن سلف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی بنیاد کے اوپر امت کے اندر ڈویژن کر کے فرقے بنا دیے جائیں فکر ہو اہل سنت کی فکر جو ہے لیکن اہل سنت وہ نہیں اہل سنت ساروں نے لکھا ہوا ہے آج کل بھی دیوبندی بھی اہل عدیظ بھی سارے بریکٹ میں لکھتے ہیں پھر آگے تین چار وار کا بال لگاتے ہیں انفی بریلوی فلانا انفی دیوبندی فلانا اور اہل سنت بھی لکھا ہوتا ہے پانچ چھ شیڈس بنا دیے ہوں میں اہل سنت ہوگا جو کتاب و سنت کو سلب کے منت صحابہ تابعین تبا تابعین اور اہل بیت رضی اللہ عن مجمعین کے فارم کے مطابق سمجھتا ہوگا باقی تو روح افزا کی بوتل وہی ہوگی جس میں روح افزا ہوگا شراب کی بوتل کے باہر لکھ دیا جائے روح افزا تو روح افزا نہیں بن جائے گی اسی طریقے سے اگر کسی کا عقیدہ کتاب و سنت والا نہیں ہے اور اس کے عقیدے میں شرکیا عقائد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں موجود ہیں وہ لاکھ اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا لاکھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا رہے وہ کبھی اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا لاکھ اپنے آپ کو صحابہ کا اور اہل بیگ کا فالوور کہتا رہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا ولب اللہ تعالی تو سیاحت مستقیم پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے ہر راستے پر آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا ایک راستہ ہی حق پر ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیں شیطان کو بھی یہ بات سمجھ تھی اس نے بھی کہا اللہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا سیدھا راستہ ایک ہی ہوگا اور میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور تم اے میرے رب تو ان کی اکثریت کو نہ شکرہ پائے اور شیطان نے اپنا یہ وعدہ پورا کر بھی دیا اور اللہ تعالی نے انڈوز کیا ہے کہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا وہ ہے سورہ سبا کی آیت نمبر ہے بیس پارہ نمبر بائیس کے اندر آپ کا جو بلو کرانے پاک ہے اس میں پیج نمبر نکال لیں چار سو اکتیس آئٹ نمبر بیس ہے اس میں نیچے سے پانچویں چھٹی لائن ولاق سداڑے ہبلیس ون ہوں اور بے شک سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا گمان کون سا گمان جو اس نے کہا تھا کہ میں اکثریت کو تیرے راستے سے بہکا دوں گا ابھی نظر آ رہا ہے کہ اکثریت تو بہکی ہوئی ہے 1.75 ون پوائنٹ سیون فائیو بلین کرتھ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور علیہ السلام کے بارے میں ڈونیٹی کلیم کرتے ہیں پونے دو عرب عیسائی یہ تو عیسائی ہیں میں نے مسلمانوں میں کتنی گمرہیاں آ چکی ہیں تو اللہ تعالیٰ میں دہشت سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا وہ گمان سب تباہ سب کے سب ہی اس کی پیروی کر گئے اللہ فریقم من المنی ہاں مگر ایک مومنین کا گروہ ہے دو تھوڑے لوگ کہ جو اس کے راستے پر نہیں چلے و ماں کان المن سلطان اور شیطان کا ان پر کچھ زور نہیں تھا اللہ علیمن بل آخرتی ممن ہوا من منہافی شک مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنا چاہا کہ کون ہے جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے یعنی اللہ تعالیٰ میں ہم نے کسی شیطان کو یہ زور نہیں دیا کہ ٹینجیبل فارم میں کسی کو برائی کے راستے پر چلائے آج تک ہمارے اباؤ جد میں کبھی کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا اور شیطان آگے آ جائے میں تو نمتھی نہیں بڑھن دے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ شیتان فیزیکل فارم میں سامنے آ جائے کہ میں تمہیں مسجد میں جانے نہیں دوں گا شیطان کی دعوت انٹلیکچل دعوت ہوتی ہے تو اللہ تعالم ہم نے شیطان کو یہ زور نہیں دیا تھا کہ وہ ان پر زبردستی کر لے ہو ہی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جانچنے کے لیے معاملہ کیا کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون شک میں مبتلا ہے وہ ربو کا علاق الفیظ اور تیرا رب ہر شہ پر حفاظت فرمانے والا ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ڈیوائن وزڈ سے گھیرا ہوا ہے تو یہ شیطان نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور یہ جو میں نے بات کی یہاں تو یہ بات آئی کہ اکثر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا اور ساتھ ہی اللہ تعالی نے فرما دیا ہم نے زور کوئی نہیں تھا رکھا شیطان کا بندوں پر اسی مضمون کو مزید کھول کر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں پارہ نمبر 13 کے اندر اپنے بلو پرانے پاک کا پیج نمبر 259 نکال لیں شروع میں ہی آئے ہے چوتھی پانچویں لائن میں کہ شیطان کو زور کسی انسان پر نہیں یہ کانسیپٹ کلیئر کرے اکثر لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نیک بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا تو بھائی اگر نیک بندوں پر چلتا نہیں ہے اور بوروں پر چلتا ہے تو پھر تو یہ ہم پہ نا انصافی سونپی گئی ہے شیطان کا زور کسی پہ نہیں چلتا وہ زبردستی کر ہی نہیں سکتا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو بندہ فجر کی نماز پہلی صف میں ادا کرے گا اس کو فی نماز پانچ ہزار روپیہ دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان کٹھے ہو جائیں شیطان کا باپ بھی آ جائے آپ کو فجر کی نماز دے نہیں روک سکتا پانچ ہزار روپیہ ملے گا نا اب شیطان کی کدھر گیا اس کا زور کی کدھر گیا یہ اندر کا شیطان ہے ہمارے اندر کی خباست ہے جو ہم سہارا لیتے ہیں شیطان تو کو برائی کی طرف بلاتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن اعظم کا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے فرشتہ اس کو نیکی کی طرف بلاتا ہے شیطان برائی کی طرف یہ ہم خود ہوتے ہیں جو برائی کی دعوت قبول کرتے ہیں ورنہ ہر برائی سے پہلے ہمیں اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے اسی لیے میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے آج تک دنیا میں کوئی فلم نہیں بنی کہ جس کے اینڈ پہ جھوٹ کی جیت اور سچ کی شکست دکھائی جائے یہ ہماری نیچر میں چیز موجود ہے کہ سچ کو جیتنا چاہیے اور جھوٹ کو ہارنا چاہیے دنیا میں ہر انسان اپنی نیچر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے سچ بولنا اچھی چیز ہے کسی کو دھوکہ دینا بری چیز ہے کسی کے ساتھ خیر خواہ کرنا اچھی چیز ہے کسی کو قتل کرنا بری چیز ہے کسی کی جان بچانا اچھی چیز ہے کتابیں نہ بھی ہوں انبیاء کرام علیم السلام کی دعوت نہ بھی موجود ہو ہماری انسٹینٹ میں ہماری جبلت میں اللہ تعالی نے बात डाल दी तो تو یہ آج سور ابرہی یہ بالکل وہ فلسفہ کلیئر کرے گی جو بالکل غلط کنسپٹ لوگوں میں آ گئے یہ مسکنسپشن دور کر لیں شیطان کا کوئی زور نہیں ہے بندوں پر اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے کبھی شیطان نے نہیں ہمیں روکا زور لگا ہی نہیں سکتا اگر دعوت کی بات کرتے ہیں وہ تو مہذن بھی دے رہا ہوتا ہے دعوت یہ وہ آیت ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر بائی وقان شیوتان اور شیطان کہے گا قیامت کے دن لما قدیل امر جبکہ فیصلہ ہو چکے گا جنت اور دوزر کا ان اللہ واد وعد کم الحق بے شک اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا انسان وہی سچا وعدہ تھا واد اخلف اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تمہیں بڑی مزین کر کے دنیا دکھائی تھی میں ان تمام وعدوں سے مکرتا ہوں میں نے ان کی مخالفت کی وما کا لیا علیکم کم من سلطان اور مجھے تم پر کوئی زور نہیں تھا ہاں مگر میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا دعوت تو مزن بھی دے رہا ہے اب یہ پرٹیکولر دوست کی یہ وہی کانٹیکٹ چل رہا ہے کہ دوستی کی آمد والے دن بلیم ڈالیں گے شیطان کی وجہ سے ہم مارے گئے سورہ خوف میں بھی آتا ہے تو شیطان پھر اپنی جسٹیفیکیشن دے گا کہ انسان میرا کوئی زور نہیں تھا تیرے اوپر اللہ عم داوت ہاں مگر میں تجھے دعوت دیتا تھا فسٹ جب تم لی اور تم نے میری دعوت قبول کر لی قصور تو سارا تمہارے میں نے زبردستی تو تمہیں مسجد میں جانے سے نہیں روکا تھا زبردستی تو میں نے تم سے گناہ کا کام نہیں کروایا تھا فلاں تو مجھے ملامت مت کرو مکم اپنے آپ کو ملامت کرے دوست کی یہ ملامت زیادہ دوستی کو ہی ہو رہی ہوگی جنتیوں کو تو نہیں وہ کہہ اس کا مطلب ہے کہ یہ آج جو لوگوں نے یہ ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے کہ شیطان نے یہ کر دیا شیطان نے وہ کروا دیا شیطان شیطان صرف دعوت دیتا ہے اگر باز اللہ شیطان کا ہم پر زور ہو تو اللہ تعالیٰ نا انصاف ٹھہرے گا اور میں نے بتا دیا مثال دے کے کہ اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کر دے کہ پانچ ہزار روپیہ فی نماز کے دیا جائے گا دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک انسان کو نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے کیونکہ دنیا کا فائدہ نقد اس نظر آ رہا ہوگا آخرت ادھار ہے اس لیے آخرت کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ توفیق دے گا توفیق تو دی ہوئی ہے اللہ نے جس کی عقل کام کرتی ہے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں اس کو توفیق ملی ہوئی ہے اب اس کی مرضی ہے چاہے حق قبول کرے انا ہدینا اما شاکر ہوں اما کپور سرحدہ میں آتا ہے ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی چاہے تو اس کو قبول کرو چاہے اس کا انکار کرو یہ انسان کی اپنی ویل ہوتی ہے میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا تم نے وہ دعوت قبول کی مت ملامت کرو مجھے کم ملامت کرو اپنی جان کو ماں بھی کم و ماں ان تم بمسرخ نہ آج میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں اور نہ تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تھی ماں اشرت تمونی من ابل اور میں انکار کرتا ہوں اس سے پہلے جو تم کفر کیا کرتے تھے میں اس سے بری ہوتا ہوں میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ان نظالمین الحم آزاب العلیم بے شک ظالموں کے لیے ہے زردناک عذاب یہ دیکھ لیں جناب قرآن کا فلسفہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور ہمارے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے تو یہاں پر یہ کانسپٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ شیطان کو ٹینجیبل فارم میں کسی پر زور نہیں ہے بلکہ انسان خود اس کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے آیت نمبر الراب اولخ روج من ہا مز ام اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے راندا بارگاہ ہو کر زلیل و خوار ہو کر نکل جا لم تبھی آ کا من تو جس نے بھی پیروی کی ان میں سے تیری یعنی تو تہ رہے نا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا تو جن لوگوں نے بھی یہ شیطان تیری پیروی کی جہن کم اجمائن تو میں تم سب کے سب لوگوں سے شیطان اور اس کے فالوور سے دوزب کو بھر دوں گا بِاللَّهِ اب یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالی نے اپنے بندے کی کوئی گارنٹی نہیں دی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا دنیا کی مثال سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں دنیا میں کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو اور اس کے نوکر چاکر ہوں اور کوئی باہر سے بندہ یہ کوشش کرے کہ اس بادشاہ کے جو نوکر چاکر ہے یا اس کے خاص بندے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے ان کو ورگلانے کی کوشش کرے تو بادشاہ تو ان کی حفاظت کرے گا کہ میں تکنا میرے بندے کون ہاتھ لاندہ ہے میں دیکھتا ہوں میرے بندوں کو کون ہاتھ لگاتا ہے دنیا کا چھوٹا سا چودھری بھی مان نہیں ہے لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں میرے کن بندوں کو تو برگلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں بھی کتابیں بھیجوں گا امبی اکرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کر دوں گا اور انسٹنٹ میں توحید رکھ دوں گا اس کے باوجود تو گمراہ ہوتا تو ہو میری کوئی گارنٹی نہیں دبا ہو سک میں جانا تو جائیں حالانکہ بندے میرے ہیں لیکن میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا جو بھی شیطان تیری پیروی کرے گا میری کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت آ جانے کے باوجود وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور خود جان بوجھ کر گمرائی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو ترج سے اور تیرے سارے فالوور سے تعالی تو یہ ڈراپ سین ہوا شیطان کی اور جو اللہ کی گفتگو تھی اس کا اب اگلی آیات انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کور کریں گے اس میں آدم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے اور بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور اس کے بعد ایک کنکلوژ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیوں بیان فرما رہے کہ اے اولاد ای آدم دیکھنا میں تمہیں یہ باتیں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورغلا دیا تھا کہیں تم بھی شیطان کے پیچھے چل کر گمراہ نہ ہو جانا پچلی دفعہ سورت اور کی آٹھ آیات میں یعنی آیت نمبر گیارہ سے لے کر اٹھارہ تک ہم نے اللہ تعالی اور شیطان کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج اس سے اگلا پورشن ڈسکس کریں گے اور یہ آیت نمبر انیس سے لے کر چھتیس تک بنتا ہے جو سیدنا الدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایکسکلوسو گفتگو ہے جس میں ہمارے لیے ہزارت اور رہنمائی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یا آدم اسکن انتا و ذو ڈ اور ہم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو فکلا منحی تما اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو تقربا ہا وشا جرا لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا پوری جنت سے جہاں سے چاہو اللہ کی نعمتیں اویل کر سکتے ہو لیکن ایک درخت ایسا ہے جس کی طرف نہیں جانا فتک نہیں تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب یہ بیسیکلی آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے جنت میں ایک ماڈل کے طور پر وہاں پر ان کو رکھتے ہوئے اور دنیا میں بھی پریکٹیکلی ایسا ہی ہے کہ دنیا میں اکثر چیزیں جائز ہیں چند ایک چیزیں ہی ناجائز ہیں چند ایک رشتے ہیں جو سورت السار کے اندر آیا کہ ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو لیکن وہی شرط کے چار سے زیادہ نہیں کر سکتے تو حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے حرام کا بڑا محدود ہے تو یہاں پر بھی پوری جنت میں سے صرف ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس کو نہیں کھانا باقی پوری کی پوری جنت تمہارے لیے حلال ہے لیکن بات وہی ہے فاربن فروٹس آر آلویز سویٹ جو منع کیے گئی پھل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بہت مزے دار چیز ہے فتقون منالمین اور اگر تم نے اس درخت سے کچھ کھا لیا تو تم پھر ظالموں میں ہو جاؤ گے گناہ میں شامل ہو جاؤ گے شیو قون تو ان دونوں کو وسفسا دلایا شیطان نے اب یہ بڑی امپورٹینٹ بات ہے کرسچینٹی کی میتھالوجی میں کہ یہ چیز پریزنٹ کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کو ورگلانے والی ایب تھی انگلش میں مائی ہوا کو کہتے ہیں عید اور اسی سے انہوں نے ایول بھی بنایا ہوا ہے کہ ایول یعنی ایول برائی کی جڑ جو ہے وہ ہوا ہے عورت لیکن الحمدللہ للہ قرآن پاک نے اس باطل نظریے کو جو کرسچینٹی نے عیسیٰ علیہ السلام پر یا انجیل پر سونپا اس کو ٹوٹلی totally ڈینائی کرتے ہوئے فرمایا وسوتہ لَهُمَا مشون ان دونوں کو وسفتا دلایا شیتان نے لَهُمَا مَا بورڈ عَنْهُمَا مِن ماں تاکہ شیطان بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی جنتی لباس ان کو پہنایا ہوا تھا اور ابھی تک ان کے اندر وہ سیکچول سینس جو ہے اس اعتبار سے نہیں آئی تھی اور ان کی شرم کی چیزیں بائی ڈیفالٹ اللہ تعالی نے ان کو جو ہے وہ چھپا کر رکھی ہوئی تھی تو یہاں سے یہ بات بھی ساتھ پتہ چلتی جا رہی ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہی بے حیائی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ پوری کی پوری گفتگو جو ہے وہ بے حیائی اور حیا اسی کے کانٹیکسٹ میں چلے گی شیتان کے ریفرنس سے تو شیطان نے ان دونوں کو وسفا دلایا تاکہ وہ ظاہر کر دے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو کہ ڈھانپی گئی تھیں وقالا اور شیطان نے ان سے کہا ماں نہا کماں ربو کما انخا دن سکون مالا من الخاد کہ تم دونوں کے رب نے تمہیں منع نہیں کیا اس درخت سے مگر صرف اس وجہ سے اللہ انتکو نہ ملاکین کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ او نہ من الخالدین یا پھر تم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کر لو جس طرح ہمارے بھی یہاں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی میتھالوجی میں یہ چیز مشہور ہے کہ آب حیات کوئی ایسا پانی ہے جو پی لے تو ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جاتی ہے تو یہ ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے زندگی کو ہمیشہ لمبے عرصے تک انجوائے کرنے کی خواہش رہی ہے تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ اگر تم نے اس درخت میں سے کچھ کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو یہ وسفا کیوں آیا جبکہ فرشتوں نے تو خود آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو انسان بسا اوقات اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی حیثیت کو بھی بلا بیٹھتا ہے اب دوسری طرف ان کی زیادہ نظر ہو گئی کہ اگر ہم نے یہ درخت کھا لیا تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی جیسا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لمبی زندگی دی ہوئی ہے لیکن یہ تو ایک پہلو ہے باقی تمام پہلوؤں کے اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے تو وہ چیز بیک گراؤنڈ میں دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں سے نوازا ہو کوئی ایک نعمت اس کے پاس نہ ہونا وہ اس ایک کا واویلا مچاتا ہے اور باقی ساری کی ساری چیزوں کو اس سے کچھ ڈال دیتا ہے اب یہ ساتھ ساتھ میں اینالیس کروا رہا ہوں کہ ہماری انسٹنکٹ میں شروع سے یہ چیزیں اس طریقے سے چل رہی ہیں تو شیطان نے کہا کہ تمہارے رب نے تو صرف اسی وجہ سے منع کیا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جانا اور کہیں تمہاری ہمیشہ کی زندگی نہ ہو جائے وقوع کا مہما انی لکما لمینن نو اور اس نے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خاں ہوں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں کہ تم اس میں سے کھا لو لاہما برو پشتا نے انہیں دھوکے سے ورغلا ہی دیا ان دونوں کو اب یہ لاہماں لہماں لہما یہ مسلسل وہی دو کے ساتھ چٹنی کا سیگا عربی کا چل رہا ہے کہ پینل میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ حوا اور آدم علیہ السلام دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں ہی رائے راستے ہٹے فلم پس جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کو پبت لہما سو تو ظاہر ہو گئیں ان کے لیے ان کی شرمگاہیں جو جنتی لباس اللہ نے پہنایا ہوا تھا اس سے وہ محروم ہو گئے طور فق یکفانی ماں مم ورقی اور وہ چپٹانے لگے اپنے جسم کے ساتھ شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتے اب ساتھ ہی ان میں یہ سینس بھی آ گیا کہ یہ معاملہ تھا یہ جو لباس تھا اب یہ کوئی ایسی چیز ہے جو چھپانے والی چیز ہے تو یہ فوراً ان کے اندر وہ سینس بھی ڈیولپ ہو گیا ناد رَبُّهُمَا اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو ندا دی الم انحکما عَنْ تل کا تلکم کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت سے تم نے نہیں کھانا اس کے پاس نہیں جانا اپلما اور کیا میں نے یہ نہیں تم سے فرمایا تھا ام نشان علاقما ادوین بے شک شیتان تم دونوں کا دشمن ہے تو یہ آپ دیکھ لیں مسلسل مسلسل تسمیہ کا سیگا چل رہا ہے پیرل میں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ اما حوا سلام اللہ علیہ دونوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ساری باتیں کھول کر بتائی تھیں کہ شیطان تمہارا کلا دشمن ہے اور اس سے منع کیا تھا اب یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پر سورہ فاتر کی آیت نمبر پانچ چھ اور سات پارہ نمبر بائیس کے اندر نکال لیجئے پیج نمبر ہے فور تھرٹی سیون یہ بلو والے پرانے پار ہیں فور تھرٹی سکس دوسری لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اے لوگو، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے کیا وعدہ کہ تمہیں یہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ دنیا کی زندگی گزار کر آخرت میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں تمہاری جواب جوابدہی ہونی ہے یہ دنیا کی زندگی ایٹ رینڈم اللٹپ نہیں چل رہی ہے کسی مقصد کے تحت پرپز پور کریشن ہے یہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے فلا حیا تو دنیا تو دیکھنا کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے ولا یور بلغر اور تمہیں کہیں وہ دھوکہ باد فریبی دھوکے میں نہ ڈال دے یعنی شیطان امن شیتان الکم ادب بے شک شیتان تمہارا دشمن ہے فتح کی روح تم بھی اسے دشمن سمجھو ون وے ٹریفک نہ چلتی رہے شیتان تو دشمنی پر اترا ہوا ہے کہ جیسا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے محدود ہوا میں بھی تمہیں ورگلا کر دوزخ میں اپنے ساتھ لے جاؤں جو پچھلی دفعہ ہم نے اللہ تعالیٰ شیطان کی گفتگو کے دوران سنا تھا کہ شیطان نے کہا تھا مجھے تیری عزت کی قدم میں ضرور ان سب کے سب کو ہانک کر دوزخت تک لے جاؤں گا تو بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو ان نمایت روح بہول یون اصحاب تغیر بے شک وہ اور اس کی پوری جماعت اس چیز پر تلی ہوئی ہے کہ تمہیں دوزف والوں میں سے کر دیں تعالی الدین کپرو لہوم آداب الشد جو لوگ خود کفر اختیار کریں گے ان کے لیے شدید عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیم السلام کا تلسرا کیوں فرما کر کتابیں بھیج کر ساری فجتے ختم کر دی قیامت مت والے دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر دلیل نہیں بنا سکتا کہ مجھے تو حق بات پتہ ہی نہیں شدید تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جو کفر اختیار کرے گا اس کے لیے ہے عذاب و لبین اور سائملٹینیس کنٹرا ساتھ ہی آ گیا جو لوگ ایمال لائیں گے وہ عامل السلہ اور پھر نیک امال بھی اختیار کریں گے مغفرتوں اجروں کبیر ان کے لیے ہوگی مغفرت اور بہت بڑا انشاءاللہ اسی کنٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احتکاف میں تھے تو آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ملنے کے لیے آئے رات کا اندھیرا تھا زیادہ اسٹریٹ لائٹس اس وقت کوئی نہیں تھی گپ اندھیرا تو واپس کی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک آئے مجبوری میں احتکاب کی حالت میں احتکاب نہیں ٹوٹتا اگر کوئی اس طرح کا عمل کر لے تو راستے میں صحابہ اکرام علی امردوان کچھ کھڑے ہوئے تھے گروہ کی شکل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے صرف اس لیے کہ وہ بدگمانی نہ کرے رات کا وقت ہے نظر تو کچھ نہیں آ رہا تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان بھی کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے دلا دلافٹ اور پروفٹ کے بارے میں ذرا سا بھی خیال آ گیا تو ایمان ہی چھٹی بولے ابو بلّہ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ علماء کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ بظاہر ایسے کام نہ کریں کہ لوگ ان سے متنفر ہو کیونکہ وہ لیڈرشپ کے اوپر فائز ہے ان کو کوئی عمل ایسا ظاہری طور پر نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہوں اور اگر جہاں پر خطرہ ہو اس کی کلیریفکیشن دیں اور کوئی اگر پوچھ لے تو اس کو گستاخی نہ سمجھے بتائیں کہ بھائی یہ معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کلیریفکیشن کی ضرورت نہیں تھی لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے اور یہ رمضان والے چیپٹر میں بھی سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر رہے ہیں اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان کیونکہ شیطان جن میں تھے اور ایک فرشتہ اٹیچ کر دیا ہے جن جو ہے برائی کی طرف مائل کرتا ہے زبردستی نہیں ٹینجیبل نہیں صرف دعوت دیتا ہے اور فرشتہ اچھائی کی طرف دنیا میں کرپٹ سے کرپٹ ترین انسان بھی جب کبھی کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے ایک دفعہ ضرور اسے اندر سے آواز آتی ہے کہ بھائی غلط کرنے لگے تو ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیک ہے اور یہ اللہ تعالی کے عدل کا تقاضا تھا کہ اس کو بیلنس کیا ایسا معاملہ کوئی نہیں ہونے والا کہ ازان مسجد میں ہو اور آپ کے پاؤں خود جھکتے ہوئے مسجد تک پہنچے ایسا معاملہ تو انبیاء کے ساتھ بھی کبھی نہیں ہوا یہ توفیق نہیں ہے توفیق یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اس کے اذا کام کرتے ہیں اپنی مرضی سے ڈسیزن کرے اپنے رب کو چوز کر لے توفیق ہر انسان کو جس کو عقل اور اذا اس کے سلامت ہے ملی ہوئی ہر انسان کو توفیق ملی اور نہ ایسا ہونا ہے کہ کوئی برائی کرنے لگے تو فوراً جو ہے زمین اس کا پاؤں پکڑ لے اور برائی کی طرف نہ جانے سے ایسا نہیں ہوگا انسان نے اپنی ول سے ہی کام کرنا ہے تو صحیح مسلم میں یہ حدیث کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک رشتہ اٹیک ہے ایک صحابی نے بڑی جرت کی اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی اللہ یہ میرے پراپٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ضرب تھا اور یہ صابہ کی تربیت تھی کہ اس کو برا نہیں سمجھو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک شیطان اٹیچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو میرے لیے متی کر دیا ہے اب وہ شیطان جو میرے ساتھ اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی اور بھلائی کی طرف ہی بلاتا ہے اللہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائیوں مرشد اور امام اس کو مانو کہ جو غلطیوں سے محفوظ ہے یہ بشارت کسی اور انسان کے لیے نہیں ہے سعید المبکر صدیق سعید عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین سے لے کر کیا تک آنے والا آخری انسان کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے اب شیطان چونکہ ہر انسان کے ساتھ اٹیچ ہے تو اگلا رزلٹ خود نکال لیں شیطنت کبھی بھی سرد ہو سکتی ہے لہذا معصومیت کا عقیدہ اہل سنت کے یہاں جو قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہوتا ہے وہ صرف پروفٹس کے لیے اور قرآن پاک میں کیٹاگوریکل منشن ہو گیا ما ولہ صاحب وما وبا تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے صاحب نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں وما یم سکوا اللہ يوحا اور یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں وہی ہوتی ہے الحمد اللہ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق متافخر حدیث ہے پچھلی حدیث تو صحیح بخاری میں تھی صحیح مسلم میں جو میں نے بیان کی ایک جن اور فرشتہ یہ متا فخر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے معاملے میں دل میں آنے والے جو وسفتے ہیں ان سے درگزر فرما دیا ہے لیکن دو شرائط کے ساتھ دو کنسٹینٹس ہیں نمبر ایک کہ جو دل میں وسوسہ آئے اس پر عمل نہ کرے اور نمبر دو جو دل میں وسوسہ آیا وہ بات اپنی زبان پر نہ لائے اگر یہ دو کام نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تمام وسوسے جو دل کے خیالات ہیں وہ معاف فرما دیے ہیں جو خود بخود آ جائیں جو جان بوجھ کر لائے جائیں ان کا تو معاملہ ڈفرنٹ ہے اب ان وسوسوں کا حل کیا ہے ایک ہی حال ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سے پرا مانگی جائے سمیر نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق یہ سر سرجمہ سمپل بنتا ہے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا ہے اور امام محمد رضانی نے ایک بہت پیاری ایگزامپل میں نے حاجر میں لکھی ہے اسی کانٹیکس میں مجھے بڑی پسند آئی اچھی بات کسی کی بھی ہو لے لینی چاہیے تو امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خونخار کتا ہو جو ہر راہ چلتے کے اوپر حملہ کرتا ہو اس کتے سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کتے کے مالک کی پناہ لے لی جائے پھر وہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اللہ کا چھوڑا ہوا ایک کتا ہے اور شیطان کے بدفسوں سے اگر اپنے رب کی پناہ لے لی جائے تو اس بےمان اور خطرناک ترین دشمن سے بچا جاؤ بہت زبردست بات اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ اگر کسی کو بسفسا آئے تو لا حول ولا قوت الا بلّا پڑھ کر وہ پانچ طرف تین دفعہ سوکھ دے وہ پریکٹیکلی پھوک نہیں پھینکنی اور صرف اس طریقے سے ایسے بہرحال سب سے بیسٹ حال یہ ہے تو اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو تو یہ آیت نمبر بائیس تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے اور اسی کانٹیکس میں ہم نے یہ ساری کراس ریفرنس کے طور پر آیات بھی ڈسکس کر لی اب آگے آ جائیے آیت نمبر تیئیس اب جب ان دونوں سے غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کہا اولا ربنا ولمنا انفسنا ان دونوں نے پکارا اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہوئے اے رب ہمارے ہم دونوں نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ علم سلفلنا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا وہ اور ہم پر رحم نہ فرمایا ل نقو نن من الخرین تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ! یہ آدمیت اور شیطرت میں فرق ہے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو اللہ کی طرف رجوع کیا اپنی غلطی کی جسٹیفکیشن نہیں دی پچھلی دفعہ ہم نے سنا کہ شیطان نے باقاعدہ اللہ تعالی کے سامنے دلائل پیش کیے نافرمانی پر تو جو بندہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے وہ شیطان کا پیروکار ہے اور جو اپنی غلطی کو مان کر اپنے رب کی طرف رجوع کر لے وہ رحمان کا پیروکار ہے تو فوراً ہی متوجہ ہوئے وہ دونوں اور سورت البقرہ میں تو صرف یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کوئی کلمات سکھا دیے ظاہر ہے وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالے اس کے علاوہ بھی چھ مقامات کے اوپر یہ صورت اور رات کو چھوڑ کر چھ اور مقامات پر یہ ذکر آیا لیکن کہیں پر بھی دعا رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ دعا کون سی تھی یہ قرآن میں واحد جگہ ہے جہاں پر وہ دعائیا کلمات بھی آ کہ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی اور ابا نا ولم سنا و علما و تقشمین اچھا بعض لوگ اسی کانٹیکٹ میں ایک حیثیت سے بھی سہارا لیتے ہیں تو موجود ہے ہماری مین کتابوں میں ہے المستدرک للحاکم میں کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں کہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد کے بارے میں کیسے علم ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے اپنے سامنے تیرے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا پایا اور میں سمجھ گیا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے یہ یقینا کوئی بزرگ ہستی ہے تیرے حضور تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آدم اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو میں اس کائنات کو پیدا نہ کرتا تو نے ان کا واسطہ پیش کیا اس کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں اب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ واقعہ تھا سات دفعہ قرآن میں نقل ہوا اگر یہ اسی طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی نقل کر دی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ یہ حدیث قرآن پر بھی پیش کریں تو صحیح نہیں ویسے بھی اصول محدثین پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس حدیث میں ایک راوی ہے عبد الرحمان بن زید بن اسلف جو جمہور محدثین کے نزدیک ضعی راوی ہے حتہ کہ دور حاضر میں بریلوی مکتا فکر کے میرے نزدیک میرے جو بھی رہے ہیں وہ ابھی بھی میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں بہت بڑے عالم بہت بڑے عالم غلام رسول سعیدی صاحب جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے کے انچارج ہیں اور شیخ الحدیث ہیں انہوں نے بھی شرح مسلم میں یہ حدیث لکھی اور ساتھ یہ لکھ دیا کہ یہ اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس میں عبد الرحمان بن زید بن اسلم محدثین کے نزدیک ضعیف ہے بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشید کے نزدیک نہیں محدثین کے نزدیک وہ خود بھی مانے کہ یہ ضعیف ہے تو ضعیف حدیث جو ہے وہ پھر اس سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا ضعیف السناد حدیث کے فتنے پر میں نے ایک گھنٹہ اور پچیس منٹ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر چھتیس کے نام سے اہل سنت پاک کام پر ہمارے یو ٹیوب کے چینل سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو کے تھرو وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اور الحمدللہ للہ اللہ وزیر بصیرت میں کہتا ہوں کہ ابھی تک کسی شخص نے نہ اپنی رائٹنگ میں اور نہ لیکچر کی حد تک اس طریقے سے ضعیف السناد اور من گڑت احادیث کے فتنے کو پریزنٹ کیا ہے کیونکہ ہم کتابیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہے لوگوں میں یہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی والی کو صحیح کہہ دیتے ہیں دوسروں کو صحیح تو لوگوں کو یہ بات بتانی ہے کہ یہ اصول ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے ان مشترکہ اماموں کے اصول ہیں جن کے تحت انہوں نے احادیث دی اگر ہر ہی صحیح ہوتی تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث کیوں آتی صحیح مسلم میں پہلی حدیث ہی سیدنا و مولانا علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی بات منسوخ کی وہ اپنا مقام دو تک میں دیکھ لے تو آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا تھی اللہ تعالیٰ کے بتائے تھے کہ ایسے معاملات ہوں گے کسی حدیث میں نہیں آئے کہ جس نے جھوٹی آئے بیان کی وہ اپنا مقام روزک میں دیکھ لیں کیونکہ قرآن بل لفظ محفوظ ہے احادیث میں گڑبڑ ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن الٹیمیٹلی صحیح احادیث اور صحیح کا فرق کر کے اللہ تعالیٰ نے امت تک دین پہنچانا تھا وہ پہنچا ہے الحمد تو جو صحیح احادیث ہیں وہ الگ سے ہمارے پاس کتابوں کے اندر محفوظ ہیں الحمد کسی کانٹیکسٹ میں ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 35 کے نام سے منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ ایک گھنٹہ اور پینتیس منٹ تھی تو یہ دونوں اسٹریمس میں نے جو ہے وہ ایڈریس کی ہیں اور وسیلہ اور تبسل کے اعتبار سے میں نے تقریباً پونے دو گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے وسیلہ اور تبسل کے صحیح احکام و مسائل اس میں چھ وسیلے ذکر کیے ہیں پانچ ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں تو ہم وسیلے کو مانتے ہیں جو کہ کتاب و سنت کے اندر آئے ہیں یہاں محل لی کہ میں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کروں اب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ دعا قبول کی ان کی اور پھر ان کو اس ٹیسٹ جو جنت کے اندر ان کو ایک پروٹوٹائپ کے طور پر رکھا گیا تھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب زمین پر اتر جاؤں وہی اگلی آیت ہے آیت نمبر چوبیس بہد لباود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم نیچے اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے انسان بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے اور جنات بھی انسانوں کے دشمن ہوں گے دونوں اعتبار سے اس کا معنی درست ہے ولکم فل عربی مستقر و مطاع اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے رہنے کا اور زمین کے جو اسباب ہیں ان سے نفع اٹھانا ہے لیکن ایک مقررہ وقت تک ہر شخص کو موت آئے گی اس کے بعد اللہ کے حضور اور وہی ذکر آ گیا قالفی پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اس میں تح، تحیون وفی ہا تموتون تم اسی زمین میں زندہ رہو گے اور پھر تمہیں موت آئے گی وہ من ہا اور پھر تم اسی زمین سے زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے یہ پرپز فل پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اپنے لیے اور یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے انسان اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے اور وہ مقصد اگر اس نے پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی سخت پکڑ ہونے والی اچھا یہاں پر تو یہاں تک بات مکمل ہوئی لیکن یہی گفتگو مزید ایلیبوریٹ ہوتی ہے سورت البقرہ میں جب کہ آدم اور ابلیس آئے وہ آئے نکال لیجئے آئد نمبر 38 اور انتالیس کی بلو والے قرآن میں آٹھ نمبر پیج پہ ہے پہلی آیت ہی یہی ہے اللہ بتو من ہا ہم نے ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام ان کی وائف اور ان کے ذریعے سے پوری انسانیت کو کہ اب اتر جاؤ تم سب کے سب زمین پر فعما یا اتی تم پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی ہدایت آئے گی پبند سب یا تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت کی فلاں ہوم بلا ہوں یا جنون تو اسے نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم جو ہدایت کی پیروی کرے گا اللہ وہ الزینک اور جو خود جان بوجھ کر انکار کرے گا وہ کر بھی آیا یا ایمان تو لائے گا لیکن اس کو جھٹلا دے گا آیات پر عمل نہیں کرے گا چاہے وہ پریکٹیکلی جھٹلائے یا عقیدے سے ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی ہاں خالی دون اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ یہ ساتھی بات ہے شاخر والی اسی طریقے سے سورتاہ میں بھی آیت نمبر ون ٹوینٹی تھری نکال لیجیے سورتاہ آیت نمبر ون ٹوینٹی تھری پیج نمبر تین سو اکیس پہ یہ بلو والے قرآن میں سینٹر سے سو ڈزر نیچے 321 ٹوینٹی ون یہاں بھی وہی کانٹیکس چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام سے کیا کہا منہ جمی آپ اللہ نے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ اب نیچے بادم ادب تم میں سے بعض بات کے دشمن ہوں گے بس یہ یاد رکھنا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات کتاب تمہارے پاس آئے گی تباہ گدایا تو جو کوئی پیروی کرے گا پھر اس ہدایت کی فلاح یا بلو الاشقا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبخت ہوگا اللہ لو جی مطلب تقدیر بھی حل ہو گیا بدبختی انسان خود کماتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کتاب کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا تو جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی خود ہوا بدبخت بھی خود اللہ تعالیٰ تو جان بوجھ کر کسی کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے سورہ شہر کے اندر آتا ہے امنا ہدعینہ سبیلا اما شاکروں اما کپورہ ہم نے رائے ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو اسے مانو چاہے تو تمہارا انکار کر دو اس حوالے سے میں نے یہ پوری گفتگو کی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ کے نام سے سرات مستقیم اور قبر کے چار سوالات تین نہیں چار سوالات تو آج میرے ٹائم ملا تو وہ سات چوسا سوال بھی بتا دوں گا جو اصل امپارٹینٹ سوال ہے اسی طریقے سے آپ کراس ریفرنس کے طور پہ ہی سورج سفا کی آیت نمبر پچاس ڈال دیجیے سفا نمبر چار سو پینتیس سے چار سو پینتیس سے شروع میں ہی یہ آیت ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آ فرما دیجئے کہ بالفرض اگر تمہارے گمان میں میں گمراہ ہو گیا ہوں وہ انما ابد اللہ تو بے شک اس گمراہی کا وبال مجھ پر ہوگا وہ انہیں سدئی اور اگر میں یہ دعوی کرتا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں اللہ اکبر اگر میں یہ دعوی کرتا ہوں کہ میں ہدایت پر ہوں پابی ما یو ایلیہ ربی تو میں یہ دعویٰ اپنے رب کی اس وحی کی بنا پر کرتا ہوں جو اس نے میری طرف کی ہے میں جو اتنے کانفیڈینس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں حق پر ہوں تو یہ اپنے رب کی وحی کی وجہ سے کہتا ہوں اللہ ان لہو سمی ان بے شک وہ سننے والا ہے اور بالکل قریب ہے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ کہلوایا گیا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر میں ہدایت پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس آتی ہے اسی طریقے سے بعض لوگ میرے بارے میں بھی ظاہر ہے کانٹروشل گفتگو جن کے پیٹ پہ لات پڑتی ہے تو کہتے ہیں جی وہ علی بھائی یہ بات کرتے ہیں وہ بڑے اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں یہی یہ حق ہے تو بھائی وہ اعتماد اس وجہ سے ہے کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے اگر میں کہتا ہوں قرآن میں آیا اور یہی یہ حق ہے تو میں قرآن کو حق پر کہوں گا تو خود ایمان والا ہوں گا ورنہ تو بے ایمان ٹھہروں گا ہاں اگر کہیں پر میری ذاتی رائے ہو اس کوئی انتخاب کر سکتا ہے لیکن اگر قرآن میں صحیح حدیث میں کوئی بات آ جائے تو دھکے کی چوٹ پہ وہ ٹھیک ہے چاہے دنیا کے سارے مولوی ایک طرف کھڑے ہو جائے حق بات وہی ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے اور ظاہر ہے کہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑی جڑی ہوئی ہے اس سے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ آپ کو ہمیشہ ہی ہک بات بتائے گا وہ تو پہلے اپنا مکبۂ فکر سامنے رکھے گا کہ کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے میرے مقبۂ فکر پر آڑ آ جائے کہ لوگ مجھے پھر وہ ہی پارے کر رہے ہیں اسی کانٹیکس میں تین احدیث بڑی اہم ہیں میں چاہ رہا پر بیان کر دوں پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجمہ چیپٹر میں دو ہزار پانچ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تقریر فرمایا کرتے تھے خصوصا جمعے کا خطبہ تو اس کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند باتیں ساتھ فرمایا کرتے تھے صحیح مسلم میں بھی مسند آمد میں بھی اور سنسائی میں بھی صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے جو میں نے شروع میں خطبہ پڑھا بعدی کتاب آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہی سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے وہ خیر الحدی حبی محمد بن صلی اللہ وسلم اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بشر الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا ہوا اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں خود سے جاری کیے جائیں وک مُحْدَثَةٍ مصطاط اور یہ تمام نئے کام بدعتیں ہیں وک بِدْعَةٍ بدرا طلال اور تمام جدات گمراہیاں ہیں وک اللہ ولال فندار اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں ولی تعالی دوسری دید بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل لمبنگ کے مطابق کتاب چیپٹر میں حجت المدا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بڑی لمبی حدیث ہے اور یہ حدیث امام باقر جو سیدنا حسین کے پوتے تھے انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹیل حج آتا ہے پورا حج بلکہ یہ مسلم کی حدیث تو تقریباً حج کے مسائل کا ایٹی پرسینٹ اکیلی حدیث ہی کور کرتی ہے کئی صفات پہ, پہ پھیلی ہوئی ہے دو کتاب الحج چیپٹر اس میں الفاظ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حجت الفدا کا خطبہ کنکلوڈ کرتے ہوئے شاد فرمایا لوگوں میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ صرف کتاب اللہ کا ذکر کر سنت کو ماننا اس میں داخل ہے جو وہ بات کی جاتی ہے کہ دو چیزیں کتاب اور سنت وہ حدیث بڑی مشکل سے حسن درجے تک پہنچتی ہے وہ ہماری مین کتابوں سے ہٹ کر ہے تو خطہ میں نہیں وہ المست للحاکم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم میں کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لیکن صحیح مسلم میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے اور کتاب اللہ کو ماننا سنت ہی کو ماننا ہے اسی کتاب میں ہمیں کہا مئی رسول پکڑ رہا تھا اللہ جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا الحمدللہ اور تیسری حدیث ربیع کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن حدیث ہے حدیث متبادرا ہے صحیح مسلم میں چار طرق ہیں چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھ دو سو اٹھائیس تک کتاب کتاب الفضائل ان کے اندر سید علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے چیپٹر میں یہ غدیر خون کی حدیث آتی ہے جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر اپنی وفاق سے ڈھائی مہینے پہلے مکے اور مدینے کے درمیان کم نامی گاؤں میں خطبہ دیا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 وہ ہدایت پر ہوگا جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا قرآن کی ایسی تاریخ میرا چیلنج ہے دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں جو غدیر خن کی حدیث میں کسی حدیث میں قرآن کی ایسی تاریخ نہیں آئی اور یہ ٹروتھ بھی ریویلڈ کر دیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں آیا تھا وہ تسیم حبل رب قرآن سے نہیں پتا چلتا تھا کہ وہ اللہ کی رسی کیا ہے ڈائریکٹلی وہ غدیر خن پر پتا چلا کہ اللہ کی کتاب ہے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 لہٰذا جن لوگوں نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو ظلمن شہید کیا ڈائریکٹلی چاہے عبید اللہ ابن زیاد ہو یا یزید ابن معاویہ ہم کسی سے محبت نہیں کرتے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان کا معاملہ اللہ کے ثبوت کرتے ہیں تو اہل بیت کے احترام کا کہا لیکن پکڑنا کتاب اللہ تو کتاب اللہ ہدایت کے لیے کافی اور اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں بخاری اور المسلم کے حدیث کے کانٹیکسٹ میں اور آپ کی وفات والے چیپٹر میں امام بخاری یہ لے کر آئے ہیں انٹرنیشنل کے مطابق کتاب المغادی چپٹر میں چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے کہ سیدنا اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا تو انہوں نے کیٹاگوری پہ ڈرائی کیا کہ نہیں البتہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی یہ ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حقیقت ہے اسی کو ہی ہونا چاہیے سیدنا النا مبکر صدیق سیدنا عمر عثمان و علی رضی اللہ ان مجمعین وسیع ہو بھی نہیں سکتے ٹیکنیکلی یہ بات غلط ہو جائے گی کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے اگر کسی کو وسیع بنا کر جاتے تو اس نے بھی تو مرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے کیا تک کے لیے کوئی وسیع چھوڑنا تھا اور وہی کتاب جو سعید ریق ربی اللہ تعالیٰ کے پاس کی ہدایت تھی آج بھی ہمارے لیے ہدایت اور قیامت تک آنے والے آخری انسان کے लिए مسلمان نہیں ہر انسان کے لیے ہدایت ہے اور اس پہ میں, میں نے یوم عرفہ چودہ سو بتیس کھجری میں ڈیٹیل سے دو گھنٹے کی گفتگو کی تھی امام المبیا کی دعوت قرآن اس میں میں نے قرآن پاک کے حوالے سے الحمد للہ اس کی فضیلت اور اس کی تعلیمات کے اگر کسی کو وہ شوق ہو تو ایل سے وہ لیکچر سن سکتا ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے اس کو ہم نے الحمدللہ اپلوڈ کر دیا ہے اب آ جائیے جناب اگلی آئٹ کی طرف آیت نمبر ہے 26 یا بنی آدم انزلنا علیکم لباس اے آدم علیہ السلام کی اولاد بے شک ہم نے تمہارے لیے اتارا لباس سوآ کم وریشا جو ڈھانپتا ہے تمہیں اور تمہاری شرم گاؤں کو ڈھانپنے کے لیے اور وہ جینت کا بھی باعث ہے وہ لباس اتوا اور تکوے کا لباس ذالی کا خیب وہ سب سے بہتر ہے خالی یہ نہیں ہے کہ نکاح پوش عورت ہے اور اندر وہ بے حیا ہے ایسا نہ ہو دل کا تکوا بھی پیرل میں ہو اور ذہنی بھی گیٹ اپ درست ذالکم ان آیات اللہ یہ ہے اللہ کی آیات الحم جد تاکہ وہ نصیحت قبول کریں تو اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت بھی یہاں پر بتا دی کہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے ان کی شرم گانوں کو چھپانے کے لیے اور زینت کے لیے اور بیسیکلی اب اسی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ شیطان نے یہی لباس اتروایا تھا اب وہ اگلی آیت آ یا بنی آدم اے آدم کی اولاد دیکھیں کس بہترین انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شفیق استاد کی حیثیت سے پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے اے آدم کی اولاد لا کم اشیوپان مت فطرے میں مقتلا کر دے تمہیں شیطان کما اخرجا اباوئی من الجنہ جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو نکلوا دیا تھا جنت میں سے اب یہ وہ ہے کنکلوژ دیکھنا تمہارے ماں باپ کے بھی کپڑے اتروا دیے تھے شیطان نے بے حیائی کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کروا کر تمہیں بھی کہیں یہ بیڑا غرق نہ تمہارا کر دے کما افرجا ابا کم منل جنتیما لبا سا سیما تاکہ وہ ان کا لباس اتار دے اور ان کی شرمگاہیں جو ہیں ان کے لیے ظاہر ہو جائیں تو دیکھنا اولاد آدم شیطان تمہیں کہیں اسی طریقے سے بہکا نہ دے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ کو بہکا دیا تھا اور ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر کر دیں یعنی ان کی شرم گاہیں جو ہیں ان پر کھول دی انہو یراکم بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے ہوا وہ قبیل اور اس کی پوری پارٹی شیطان کا پورا گروہ تمہیں دیکھتا ہے من لا ترونہم اس جگہ سے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ظاہر شیطان ہمارے لیے انویزیبل ہے ان شیوا شیافین اولیا بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو کہ ایمان نہیں رکھتے تو ظاہر ہے کہ جب ایمان نہیں ہوگا اندر گندگی ہوگی حق بات قبول نہیں کرنا ہوگا تو گن پہ تو آ کر مکی بیٹھے گی انسان خود شیطان کو اپنی طرف مائل کرے گا ملا رب اللہ علی اس کنٹیکسٹ میں یہ بات یاد رکھیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے جو ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے دور رکھے گا جو خود شیطان کے ساتھ جاری لگائے گا تو اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو حد پر نہیں چلانا کیونکہ یہ کام اگر کرنا ہوتا تو اس طرح مخلوق تو فرشتے پہلے اللہ کے پاس ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی مرضی اور اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے الحمدللہ للہ سورہ ذکر کی آیت نمبر ہے 36 بڑی امپورٹنٹ ہے یہ نکال لیجئے پارہ نمبر پچیس میں سورہ الزخرف ہے آیت نمبر ہے 36 چار سو ترانوے نمبر پیج پہ پہلی آیت ہی یہی ہے بلو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مئی یا شکر رحمان جو کوئی رحمان کے ذکر سے خود کنارا کشی اختیار کرے نقد الحو شیو تو ہم اس پر مسلط کر دیتے ہیں شیطان فہو الحو کریم تو وہ اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ خود دعوت دے رہے ہیں اور جو ذکر کرے گا محفوظ رہے گا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البکلا چیپٹر میں دو ہزار تین سو گیارہ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کریں گے تو حفاظت ہوگی اسی طریقے سے آخری تین سورتیں جو ہیں ان کو تو سنبا جامعہ تر اور ابن ماجہ میں کہا ہی گیا ہے معوزات تین پناہ دینے والی صورتیں اللہ کی پناہ کا سبب بننے والی سورتیں صورتیں قلب اللہ حق یہ والی سورت صورت فلاء بیرب الفلت اور تیسری فلاء بیرب الداز سورہ اخلاص سورہ فلک اور سورت الداز یہ تین صورت اس کنٹیکسٹ میں ہمارے رسکان والے کارڈ بھی ہماری ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہیں لیکچر کینٹ پہ سب کو مل بھی جائیں گے اور سچ پیپر نمبر سیون کے آخری پیج پہ وبائی امراض جادو ٹونا اور شیطانی آفات اور قدرتی حادثات سے بچنے کے سنت وزائ پانچ لکھے ہوئے ہیں ان میں بھی یہ وظیفہ شامل ہے وہ اضافہ آلوف عاحشہ اور جب کوئی یہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں فارو بجدنا علی ہنا تو ان کا ایک ہی بہانا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنے اباؤ اجاد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے کوئی دلیل صحیح ان کے پاس موجود نہیں ہوتی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اباء اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے وہ اللہ امرانہ تو اگر ہمارے ابا اجداد کر رہے ہیں تو اللہ ہی نے ان کو حکم دیا ہوگا کہ بے حیائی کا کام کریں یہ کانٹیکٹ کیا ہے کہ بیسیکلی مشرقین عرب جو ہیں وہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کعبہ کیا کرتے تھے اور سب سے اونچا طواف یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی شخص بالکل اپنے سارے کپڑے اتار کر طوافے کعبہ کرے اور وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بغیر کپڑوں کے پیدا کیا ہے تو ہم اس نیچر کے اوپر یہ کام کریں گے جس طرح کے ابھی بھی نیشنل جغرافی کے اوپر یہ پروگرام چلتے ہیں ٹیبو کے نام سے بڑی عجیب و غریب لوگ حرکتیں کرتے ہیں ابھی بھی امیرکا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو بالکل کپڑے اتار کے مرد اور عورتیں سر سڑکوں پر گھومتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے ظاہر شطرت سکون کا باعث ہے شرابی کے لیے شراب سکون کا باعث ہے اسی طریقے سے جو ہرون اور چس پینے والا ہے اس کے لیے وہ سکون کا باعث ہے تو ہر بندے نے اپنی ڈیفینیشن سکون کی علاق سے کی ہوئی ہے تو وہ بھی جب یہ برہنہ تواب کرتے تھے پھر یہ تواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سعید و صدیق رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے بعد نو ہجری میں آپ نے حج نہیں کیا تو سہداؤں بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور اگلے سال پھر دس ہجری میں آپ نے اپنا پھیلا اور آخری حج کیا تو نو اجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اناؤسمنٹ کروا دی تھی کہ وہاں اناؤنسمنٹ کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک خانہ میں داخل نہیں ہوگا اور کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا تو یہ ننگا طواف کرتے تھے اور جب مسلمان ان سے بحث کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے ابا اوجداز یہ کرتے ہیں اگر ہمارے ماں باپ یہ کر رہے ہیں تو آخر کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی یہ وہی بات ہے جو ہم کسی کو بہاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ دکھاتے ہیں کہ بھائی نماز کا سننا طریقہ تو یہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپے ہمارے بزرگ جو کرتے آ رہے ہیں آخر وہ بھی تو کسی دلیل پر ہوں گے تو یہ وہی سیم ہیومن انسٹنکٹ چلتی آ رہی ہے وہ بدلی نہیں ہے اگر اس وقت وہ بدماش تھا پھرون تو آج اوباما میں بھی بدماش ہے وہی انسٹنگ چل رہی ہے وہی کمزوریاں انسان کے ساتھ اٹیچ بیسک ہیومن انسٹنگ یہ دس ہزار سال میں انسان کی وہی ہے تو کہتے تھے کہ آخر ہمارے اباؤ اجداز جو کر رہے ہیں تو کسی دلیل پر ہی کر رہے ہوں گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دے گا اللہ برد اللہ, برد اللہ کیسے بے حیائی کا حکم دے سکتے اتقولون اللہ مالا تا علمون کیا اللہ پر وہ باتیں لگاتے ہیں جن کے بارے میں ان کو کوئی بنیادی علم بھی نہیں ہے ایک غریب ایک بے علم اور اوپر سے اتنے کانفیڈینس کے ساتھ بات کسی کو بات بتا دیتے وہ کہتے ہیں جی میں نے تو آج تک پڑھی نہیں ہے یہ جیسے میں بہت بڑا علامہ ہوں میں نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں جتنا بڑا جائل ہوتا ہے اتنا اعتماد سے کہتا ہے جی آج تک یہ گالی نہیں پڑی تو بھائی اسے پوچھیں آج تک تیرے باور میں پوری نسلوں میں سے کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو اتنے اعتماد سے کہہ رہے جی ہم نے تو آج تک نہیں پڑھی تو بھائی آپ تھے, آپ نے کہاں سے تھی ہاں پڑھے ہوئے ہوں تو پھر کوئی بات ہے. اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دکھائیے کہاں لکھا ہے شکر ہے آپ نے بتا دیا دنیاوی طور پر کوئی نا... نفع ہو تو فوراً کہیں گے ہاں جی بڑا اچھا ہوا ہے منہ نہیں پتا اچھا اعداد دیتا ہے لیکن دین کے بارے میں کہیں گے جی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا تو میں اس لیے کہتا ہوں بے مان اور ایماندار آدمی میں یہی یہ فرق ہے بہمان شخص جو ہے اس کی نشانی ہے جب اس کو حق بات بتائی جاتی ہے وہ کہتا نہیں جی یہ تو میں نے تو آج تک نہیں سنی وجہ کہ اس کی تحقیق کرے اور یہ سارا دین کے معاملے میں ہوگا دنیا کے معاملے میں ہر قبول کر لے گا وہ جس میں اس کا دنیا کا مال کا فائدہ ہوتا ہوگا اور ایماندار آدمی ہے اس کو ذرا سی بھی بات پتہ چلے جاتی کہ اچھا گھر کہیں میں غلط ہی نہ ہو تو تحقیق کرے گا تو مجھے جو سوال جواب کرنے آتے ہیں مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ بےمانی کی نیت ہے یا ایمانداری سے ماننے والا ادھر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں ماننے کے لیے بیٹھا ہوں تو ویسے اگر علمی طور پہ تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ ابھی تک چار سالوں میں کوئی جیتا نہیں آتا اللہ کے سے یہ میں کوئی مخرور کے طور پہ بات نہیں کر رہا ہم ہاں کے ساتھ جو بات رکھتے ہیں جس فکر کے بھی خلاف ہو کسی کو نہیں چھوڑتے نہ بریلوی کو نہ دیوبندی کو نہ لے دیس کو نہ لے تو کو کسی کے ہم ڈیفینڈ کرنے تو بیٹھے نہیں ہوئے روٹی ہماری دین ان کے ساتھ لگی نہیں ہوئی تو حق بات کریں گے اس لیے ٹینشن کوئی نہیں تو جو ایماننے والا ہوتا ہے نا وہ فوراً پتا چل جاتا ہے ہاں جی بالکل بات ہے یہ دکھائیں کہاں لکھے لکھ دیں لکھی ہوئی بھی, بھی دکھا دے نہ مارے تو سمجھ لے ہے وہ ماننا ہی نہیں ہے. پھر ہم کہتے ہیں بھائی ایمان والوں کی نشانی ہے جب جاہل ان سے کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری نے تم سے بات ہی نہیں کرنی اس ٹاپک پہ جو تمہارا راستہ لکم دین وکم ولی دین اللہ تو یہ برہنہ طواب وہ کیا کرتے تھے مشرقین عرب اور اس کو تھونکتے تھے اپنے باوشداد اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی سنت اس کے لیے نازل کی ہوگی اسی لیے یہ معاملات ہوتے ہیں اب اس پہ جو انہوں نے لیم ایکسکیوز دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھیں بغیر لباس کے پیدا کیا ہے تو بغیر لباس کے ہونا یہ افضل ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے جو چیزیں اللہ نے تعلیم فرمائی ہیں وہی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہتر ہے اور وہی نیچر ہے وہی فطرت ہے مثال کے طور پر انسان جو پیدا ہوتا ہے فطرتم اس کے خطنے نہیں ہوئے ہوتے لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں فطرت سے ہیں اور انبیاء کی سنت ہے ان میں سے ایک ختنا کروانا ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو خطرے کے ساتھ پیدا فرما سکتا تھا یہاں اللہ کی تخلیق کو بدلنا یہ فطرت ہوگی کہ خطرے کروانے ہیں اسی طریقے سے اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ فطرت میں سے یہ چیز بھی ہے کہ بغلوں کے نیچے اور ناف کے نیچے کے بال صاف کیے جائیں حالانکہ اللہ نے اگائے ہیں لیکن ان کو صاف کرنا فطرت ہے لیکن اس کے اگینسٹ اسی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھانا فطرت ہے اگر اس کو کاٹنا ہوتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تعلیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت سکھا دی ہے اپنے انبیاء کلام علیہ السلام کے ذریعے اور شیطان کیا کرتا ہے فطرت کے خلاف کام کرواتا ہے نیچر کے خلاف اور وہ صورت النساء کی 119 نمبر آیت ہے جس پہ میں, میں نے کم از کم دو ڈھائی گھنٹے گفتگو کی تھی نہ ضرور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو فطرت کو بدلیں اسی کانٹیکس میں میں نے مسئلہ نمبر تھرٹی ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام اور مطلب نمبر 33 تھری داڑھی یہ صحیح احکام و مسائل اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے تو جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تعلیمات ہوں گی وہ ہوں گی فطرت اگلی آئے 29 نمبر قل امر ربی ایسا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے انصاف کا عم وجوہ كُلِّ مسجد اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ میں سیدھا کر لوں اپنے چہرے کو ہر نماز کے وقت یہ مسجد یہاں نماز کے معنوں میں آیا ہے سجدہ کرنے والا کام مسجد جو ہے دونوں اعتبار سے آتا ہے نماز پڑھنے والی جگہ بھی اور نماز پڑھنے کو بھی کہ ہر نماز کے وقت میں اپنا چہرہ سیدھا کر لیا کروں یعنی کہ قبلہ روح روح مخلسیم اور اسی کی عبادت کروں اخلاص کے ساتھ لہو الدین دین کو اس کے ساتھ خالص کرتے ہوئے خالص اس کی عبادت کما بد عکم اور جس طریقے سے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا بالکل اس طریقے سے دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے کیا مت ہم قابر ہیں اس بات اور قیامت والے دن بھی انسان بڑھنا پیدا ہوگا صحیح بخاری میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی امبیا کو باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ننگے ہوں گے تو سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ لوگوں کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی اللہ بہت سخت دن ہے اللہ فریق ان ہدا ایک گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہوگی دنیا پہ وفریق انحب کا علیہ مت بلا اور ایک گروہ ہوگا جس کے لیے گمراہی مقدر ہو چکی لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ تعالی نے گمراہ نہیں کیا خود اس نے گمراہی دے دی, دی امنا حدینا سبیلا اما شاہ اما کپورہ سور اثر ہم نے عدائد کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو مانو چاہے انکار کر دو متفظ شیاقین اولیا امدون اللہ ان گمراہوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ شیطانوں کو دوست بنا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر خود بناتے ہیں وہ تب ان اور اس سے خطرناک بات یہ ہے سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں یہ بھائیوں بہت خطرناک اگر ان کو اپنی گمراہی سمجھ آ جائے تو وہ چھوڑ دینا یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس حد تک گمراہ ہو جائے کہ اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آئے اور گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آئے بولے تعالیٰ اور یہ مضمون جس طریقے سے کھل کر سورت العراف کی آیت نمبر 146 میں آیا ہے پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور اس آیت کو آپ نکال لیجئے ون پیج نمبر ہے 169 سکسٹی نائن سورت الراب پارا نمبر 9 146 نمبر آیت ہے 169 پیج پانچویں لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن يتكبرون الارض بغیر الحق ہم پھیر دیں گے ان لوگوں کو جو زمین میں بغیر حق کے تکبر کرتے پھیرتے ہیں اپنی آیات اللہ تعالیٰ فرمانے ہم پھیر دیں لیکن یہ نہ سمجھیے گا انیشلی اللہ تعالیٰ ہے ان کی برائی کی وجہ سے جیسے دنیا میں کوئی مجرم جرم کرتا ہے پھر اس اسے دفع لگتی ہے مور لگتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیوائن مور لگے گی ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اس کی دلیل بھی میں آگے بتا دوں گا كُلَّ يُؤْمِنُوا بِهَا اور اگر یہ تمام کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ این سَبِيلَ سبیل الرشد لَا لا سَبِيلًا اور اگر یہ رشد و حزائد کا راستہ دیکھیں کبھی اس کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے وہ این سَبِيلَ سبیل اور اگر یہ تفیانی کا اور گمراہی کا راستہ دیکھیں ید سَبِيلًا اس کو اپنا راستہ بنا لیں گے وہ ان کو صحیح راستہ نظر آ رہا ہوگا ذال کا بھی انہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جٹلا دیا ہے اللہ کی آیات چاہے عقیدے میں چاہے عمل میں اگر ایک مسلمان ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانوں گا تو اس نے جٹلا دیا اللہ کو بھی ماننا ہے اللہ کی بھی ماننی ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننی ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا اللہ کی آیات کو وکار معنہ وافرین اور آیات کے بارے میں بالکل غفلت اختیار کر تھی بالکل کیجویل لے رہے تھے کہ ہوگا تو قرآن عمل کرنا ہوگا اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا اس دنیا میں تو زندگی ہے اس کو انجوائے کرو اگلی کس نے دیکھی ہے دنیا نبھ ہے آخرت ادھار ہے وہ جاؤ تعالی اب اس مضمون کی طرف جو میں یہ کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ ڈوائن مور کیوں لگاتا ہے وہ ساتویں پارے کی آخری آیت ہے تیز نمبر 142 فورٹی الانام سورت آیت نمبر ایک سو سات ساتویں پارے کی آخری آیت وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو یا دل بھی ترجمہ اگر کوئی کر لے کیونکہ روح کا مسکن دل ہے لیکن اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے کہ کی عقل ہم پھیر دیتے ہیں ان کی عقلوں کو اور ان کی آنکھوں کو حق بات سے دور کر دیتے ہیں وجہ کمالم یکمنو بھی اب بلا مرا جیسا کہ جب پہلی دفعہ ان پر حق کھل گیا تھا انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا زد کی اللہ کی ڈیوائن موڈلہ سے جس طرح پہلی دفعہ انہوں نے ضد کی اور ہاتھ بات سمجھ آنے کے باوجود قبول نہیں کی ہم ان کے دلوں کو ان کی آنکھوں کو حق سے پھیر دیں گے باللہ تعالی ونظرهم ونظرهم فی اور ہم انہیں ان کی تغیانی اور سرکشی میں چھوڑ دیں گے کہ وہاں پر بھٹکتے پھرے اور اگلی آنا کا اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ بے شک اگر ان پر فرشتے بھی نازل ہو جائیں وہ کل اور مردے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں کہ آخرت حق ہے اور یہ واقعی معاملہ ہونے والا ہے مردے بھی نکل کر ان کو بتا دیں اللہ وہ حشرنا کلین ابولا اور ہر چیز کھول کر ان کے سامنے رکھ دی جائے ماں دانو یہ کبھی مان نہیں لے کر آئیں گے اللہ ہاں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی جرم ان کا معاف کر دے اور زبردستی ان کو اس کی طرف لگا دے وہ الگ بات ہے ورنہ کبھی ایمار نہیں لے کر آئیں گے ولاک نہ اکثر لیکن اکثر لوگ جو ہے اس معاملے میں جہالت کا شکار ہے دیکھ لیں جناب قرآن کا فلسفہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور عوام الناب کے عقائد بالکل ڈفرینٹ میرے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کی غلطیاں معاف کرے ان کو نئے کاموں کا عزت دے لوگ ان کے بارے میں کہتے تھے یہ کہ اتنے سخت کیوں ہے تو بھائی میں اس کو وہی کہتا ہوں پنجابی والا محاورہ عقل نہ ہوئے تھے موجود موجا عقل ہو سوچے ہی سوچا جس کو عقل نہیں اس کو تو موجہ اس کو تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں اور جسے عقل آ ہے پھر اس کی سوچیں قرآن کتاب ہی اتنی سخت ہے کہ جو بندہ اس کتاب کو پڑھتا ہے اس میں سختی آ جاتی ہے یہ ہمارا پبلک میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ بہت گھبر رہی میں معاف کر دے گا معذلہ اس نے ہزاروں انبیاء کا جو سلسلہ شروع کیا اور یہ کتابیں بھیجی یہ نا کوئی ڈکوتلا ہے اور یہ قرآن میں جو عذاب کی آیات رحمت کی آیات سے کئی گنا زیادہ ہیں یہ شاید مذاق میں آئی ہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ ساری تھیوریز ہیں پریکٹیکل نہیں ہونے والی اب یہ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کتنی سخت باتیں ارشاد شاعد فرما رہے ہیں قرآن تو بے سخت ہے اسی لیے سورہ یونس میں آتا ہے کافی کہتے تھے اے نبی یہ قرآن بہت اسٹرکٹ ہے اس کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے کر تو اللہ تعالیٰ ورنہ نبی فرما دو مجھے تو اپنی جان کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس کتاب میں کوئی تبدیلی کروں میں تو اسی کا پابند ہوں جو اللہ تعالیٰ میری طرف وہی کرتا ہے اور اگر میں بھی کوئی ایسا معاملہ کروں تو بڑے دن کے عذاب کا مجھے بھی ڈر فلگن خواب ہوئی طورب بھی آزاد یوم عظیم احموب فرما دیجیے کہ میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ پیر فقیر اور یہ بزرگ اور شاہب العدیث اور یہ مولوی کس بات کی مولی ہیں حالانکہ ابیا کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونے والا لیکن سمجھانے کے لیے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا <تصحیح> <تصحیح> تو جو جان بوجھ کر خود شیاتی کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں ان کے لیے پھر ہدایت کوئی نہیں ہے وہ گمراہی میں پھر پھرتے رہیں اب یہیں پر میں ضروری سمجھتا ہوں وہ مختصرا آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو مسئلہ نمبر سیونٹی ایٹ میں میں نے قبر کے چار سوال بتائے ہیں پہلے تین تو سب کو پتا ہے بخاری اور مسلم کے حوالے سے مررب کا تیرا رب کون ہے دوسرا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کوئی سوال نہیں ہوگا تیرا فرقہ کیا ہے تیرا مطلب کیا ہے اور تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا معلوماتی حقیہظ الرجول اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا اور جامعہ ترمزی میں ایک حدیث میں یہ ترک آیا من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے کوئی نہیں پوچھا جائے گا تیرا بزرگ کون ہے؟ تیرا, کون ہے تیرا مولوی کون ہے تیرا امام کون ہے تیرا پیغمبر کون ہے آگے یہ بات چلتی ہے چوتھا سوال جو قبر کا جو مولویوں نے چھپایا ہوا تھا میں نے باہر نکالا ہے اپنی زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا صحیح بخاری میں ہی وہ موجود ہے حدیث میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی آپ کو یہیں پر بتا دیتا ہوں امید ہے میرے پاس لکھا ہوا ہوگا اس کانٹیکسٹ میں جب میں نے یہ گفتگو کی تھی تو یہاں پر وہ نوٹ بھی کیا تھا صحیح بخاری کا ایک ہزار تین سو چوہتر انٹرنیشنل نمبر ہے جا کر کھول کر پڑھ لیں عربی اس بھی ہیں ہمارے پاس کہ جب منافق ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا نا ہر سوال کے جواب میں وہ کہے گا ہائی آتا ہائی آتا لادری لا دری ہائی افسوس ہائی افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں تو فرشتے اسے کہیں گے کہ تیری یہ کیفیت کیوں ہوئی کہ تو سوالوں کے جواب نہیں دے سکا یہ چھوٹا سوال ہے جو فرشتے پوچھیں گے پورے وہ امتحان کنکلوڈ ہوگا تو وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے سن سنا کے سننی اِسی تو, تو, تو شروع تو یہی کر رہے ہیں سارے بزرگ تو یہی کرتے آئے ہیں اُسی تو شروع تو ہم تو شروع سے یہی کرتے آ رہے ہیں ہم تو فلاں مسلک سے شروع سے ہی اٹیچ ہیں میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے میں بریلوی اس لیے تھا کہ بریلو کے گھر پیدا ہوا تھا میں جوبندی اس لیے تھا کہ جوگندیوں کے گھر پیدا ہوا تھا میں اہل عزیز اس لیے تھا کہ اہل عزیز کے گھر پیدا ہوا تھا میں اہل اس لیے تھا کہ اہل کے گھر پیدا ہوا تھا اور میں اس لیے تھا کہ کے گھر پیدا ہوا تھا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تو فرشتے پتا کیا کہیں گے اس سے بخاری کے الفاظ ہیں 1374 تو نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اب مجھے بتائیں مولویوں کو لٹر نہیں لڑیں لگیں گے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مولوی جو کہتے ہیں پرانا حدیث ریک پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے تو قبر کے سوالوں کے جواب صرف مولویوں سے لیے جانے ہیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ کتاب و سنت کو پڑھ کر حق حاصل کر سکتا ہے یہ مولویوں نے ترجمے ہمارے لیے تو کیے ہوئے یہ پیسے کمانے کے لیے انہوں نے کیے یا تو کہہ دیں ڈگری چاہیے ڈگری والے نے تو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ تو پڑھ لو خود قرآن بخاری مسلم کا اپنا مقدر فکر کا ترجمہ ہی پڑھ لو اب اس معاملے میں میں نے پوری گفتگو مسئلہ نمبر سیونٹی ٹو سرکا واریت و بزرگ اور اتحاد امت دو گھنٹے کی گفتگو ہے ست لیکچر سے بارہ کلپس سکھا کر یہ پوری ڈیٹیل سے میں نے گفتگو اس حوالے سے کیا یہ جو مولوی دھو دیتے ہیں پبلک کو تو وہ جب فرشتہ اسے کہے گئے فرشتے کہ تم نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی ہے ابھی ڈراپ سین آنا ہے اس کا پھر فرشتے اس کو ایک ہتوڑا مارتے ہیں زمین کو فلیٹ ہو جاتا ہے زمین کے برابر اور اس کی چیخوں پکار کی آواز زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے جن اور انسان سن لیں تو بندے کے پتر نہ بن جائیں ان کو نہیں سنایا جائے گا صحیح مسلم عدیف ہے میں نے خواہش کی کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ تمہیں عداب قبر سنوا دے لیکن مجھے ڈر ہوا پھر تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے یہ تو پردہ ہی اٹھ گیا نا اسی لیے میں کہتا ہوں جناب یہ بڑے بڑے جو مولوی لوگوں کو گمراہ کر کے جماعتوں کے امیر ان کو دفنا کر نکلتے اور آپ لوگ جنازہ گاہ تک ہی پہنچتے ابھی قبرستان کی دیواروں تک جڑال کی آواز آتی پتا چلتا یہ اتنے بڑے جو بزرگ تھے اتنے بڑے گمراہ تھے وہ چوتھا سوال ان کا یہ آ گیا یہ نہ سمجھیے گا کہ جس کو سوالوں کے جواب سب سب کو پتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے دین اسلام ہے اور نبی میرے پروفیٹ ہے پتا تو سب کو ہے لیکن وہاں زبان نہیں چلے گی دنیا نے جو کچھ گنمنایا ہے وہی وہ کچھ ہوگا جس توجہ ہوتی ہے وہی وہ مصیبت میں اسی کو یاد کرتا ہے اور اس کا سائمنٹینس کنٹراسٹ جو ہے سنبی دود میں ہے کہ مؤمن جب سوالوں کے جواب دے لے گا فرشتے پوچھیں گے کہ چوتھا سوال اس سے ہوگا کہ تو نے سوالوں کے جواب کس طرح دے دیے تو وہ کہے گا اس کا بھی نمبر میں بتا دو سنبی دود میں تین ہزار دو سو بارہ اور چار ہزار سات سو ترپن اور مسلم امام احمد میں اٹھارہ ہزار سات سو تینتیس انٹرنیشنل امریکہ ممن سے جب چوتھا سوال ہوگا مجھے کیسے پتا چلا ان سوالوں کے جواب وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حق ہونے کی گواہی دی اللہ کی کتاب پڑھی تھی اب جو مولوی کتاب پڑھنے سے روک رہے ہیں تو کیا وہ جواب دیں گے ہماری طرف سے اس کا مطلب ہے قبر میں سوالوں کے جواب وہی دے گا جس نے یہ کتاب دنیا میں پڑھی ہے باقی جو سن سنا کے سننی ہے وہ سننی ہے جو پڑھ پڑھا کر سننی ہے وہ یہ صحیح سننی ہے اللہ اور سننی یہ فرقہ نہیں سننی منہج کی بات کر رہا ہوں فرقہ واریت اسلام میں حرام ہے اب یہ تھوڑی سی آیات رہ گئی ہیں دس بارہ منٹ میں اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ مضمون آج ہی مکمل ہو جائے آئ نمبر اکتیس اکتیس یا بنی آدما اے آدم کی اولاد دیکھیں وہی بار بار اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد کیسا شفیق پرور ہے پیپر ہی آؤٹ کر دیا اے آدم کی اولاد خضو عند کل مسجد زینت کا سامان اپنا لباس لے لیا کرو جب بھی تم مسجد میں جانے لگو وکلو وشربو اور کھاؤ اور پیو بلا تو لیکن فضول خرچی مت کرو ان لاحب المسریفین بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا تو مسجد میں جب آؤ اپنا لباس لے لیا کرو طویل خاص میں تو ظاہر ہے کہ انہی کو کہا گیا جو ننگا طواب کرتے تھے کہ آپ کپڑا پہن کریں طویل عام کے اعتبار سے اتحادن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب مسجد میں جایا جائے خصوصا اچھے کپڑوں کا اہتمام کیا جائے اور اسی آیت کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص کوشش تو کو کرے کہ ہر حال میں ہی تھا ڈھانپ کر رہے لیکن اگر عام حالت میں کوئی سر نئی ڈھانپتا کم از کم مسجد میں جاتے وقت جینت اختیار کرے اور سر ڈھانپ لے سنت کے مطابق نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن اہل سنت اور سنت پر چلنے والا اور حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی پیروی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں مستقل عمل فرمانے والے تھے خود صحابہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احرام کی حالت میں اپنی پگڑیاں اتار دو اپنی ٹوپیاں اتار دو اپنے امامیں اتار دو امامہ کا لفظ ہے اور اسی طریقے سے اپنی شلواریں اتار دو اور انسیلی جو ہے وہ چادریں لے لو تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے صحابہ ٹوپیاں اور پگڑیاں پہنا کرتے دو بالکل کلیئر ہو گیا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث حدیثہ کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی المسترک الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سفید پگڑی باندھی لیکن اس پہ شملہ نہیں چھوڑا تھا یہ والا یا یہ والا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کھول کر اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھی اور فرمایا اے عبدالرحمٰن بن عوف پگڑی اس طرح باندھا کرو آپ نے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور فرمایا شملہ چھوڑا کرو ایسے پگڑی خوبصورت لگتی ہے اپنے مبارک ہاتھوں سے پگڑی باندھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بخاری مسلم کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی پگڑی پر بھی اور اپنے موزوں پر بھی مسا فرمایا کرتے تھے یعنی آپ وضو کرتے ہوئے بھی پگڑی اپنی نہیں اتارتے تھے اس کے اوپر ہی مسا کر لیتے تھے اب یہ موزوں کے مسا اور پگڑی کے مسا ایک ہی جگہ ذکر ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے تو صحیح سنی وہی ہوگا سنت وہی ہوگا اصحاب الحدیث حدیث پر چلنے والا وہی ہوگا جو ساری سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا جو صحیح بہاری میں اوپر پہلے دس حدیثے امام بہاری لے کر آئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ابن عموماً ربی اللہ تعالیٰ سفر حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں رک کر سواری سے اتر کر نفل پڑھتے تھے وہ جب بھی حج کرنے جاتے تھے ان ان جگہوں پر جا کر نماز پڑھتے تھے حتیٰ کہ وہ راوی کہتے ہیں ایک جگہ مسجد تھی لیکن مسجد میں نماز نہیں راستے میں پڑھتے تھے مسجد سے اتر کر ایک برساتی نالا تھا اس پہ ایک پتھر تھا وہاں نماز پڑھتے تھے کہ حضور نے سفر کے دوران یہاں پڑھی حالانکہ دین کا ایسا نہیں تھا لیکن آپ وسلم کی ایک ایک ادا کو ادا کرنے والے تھے الحمدللہ للہ یہ ٹوپی یا پگڑی یا سر پہ چادر لینے کا مسئلہ یہ کوئی بریلوی جو بندی اہل حدیث شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے اس معاملے میں سستی جو کرتے ہیں اہل حدیث اور اہل تشو کرتے ہیں بریلوی جو بندی ماشاء اس معاملے میں سر ڈھانپنے کا اہتمام کرتے ہیں جو حق بات کسی کی ہے وہ کرنی چاہیے لیکن یہ بیماری اہل حدیث اور اہل تشو کے یہاں آئی ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا میں یہ نہیں کہتا گنا ہے یہ نماز نہیں ہوتی لیکن یہ سنت کے خلاف ہے خلاف سنت ہے بلکہ علماء عرب تو وہ سخت ہے اس مسئلے میں میرے پاس بتوا موجود ہے علماء عرب کا وہ تو کہتے ہیں جو بندہ ہمیشہ ننگے سر نماز پڑتا ہے وہ بدھتی ہے میں نہیں مینیٹائز کرتا ہے اس بتوے کی لیکن دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنی سختی پائی جاتی ہے یہ دوسرا اہل حدیث مکبہ فکر کے لوگوں کے لیے ایک علمی پھکی ہے تو اصراف نہیں کرنا جو چاہو کھاؤ پیو حلال میں سے اب اگلی آئے تو اس کا بھی کلائمیکس ہے قُل من ہر رم زینتی افراج علی ابادی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ کس نے زینت کو حرام کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے وقت یہ بات ہی من رزق اور جو رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کون سی چیز اللہ نے حرام کی ہے یہ تمام رزق اللہ تعالیٰ نے اور خوبصورت لباس بندوں کے لیے پیدا فرمایا ہے کل ہی اللّہ زینہ آمنو فل حیات اور ماں دیجیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اچھے اچھے کھانے اور اچھے لباس اس دنیا میں رکھے ہیں لیکن دنیا میں اوروں کو بھی ملیں گے لیکن خالصت یوم القیامہ اور قیامت کے دن خالصتن ایمان والوں کے لیے ہی یہ ساری نعمتیں ہوں گی کذالک نفصل نفسر الآیات اس طریقے سے ہم آیات کو تفصیل بیان کرتے ہیں قومی عالمون اس قوم کے لیے جو حقیقت کو سمجھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام چیزیں ہم نے پیدا فرمائی ہیں ان کو استعمال کرو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو حلال چیزوں میں سے لیکن دو چیزیں نہ ہو نہ اطراف ہو فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور نہ تکبر ہو کسی کو دکھانے کے لیے نہ اور تکبر کی ڈیفینیشن بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے انعد کرو حق بات پتا چل گئی کوئی نہیں نہیں میں نے نہیں ماننی یہ تکبر ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھو ایک بندے نے کوئی میں نے لباس پہنا ہوا ہے حلال پہنے بے شک پہنے لیکن دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور حق بات سے انعد کرنا یہ ہے تکبر اصل تکبر ہے حق بات کو نہ ماننا اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے سول نبی دعود اور احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا امیر شخص تھا اس نے تھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے آج ہوتا لوگ کہتے بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے درویش ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سٹیٹس پوچھا کہ تیری کیا مالی حیثیت ہے اس نے کہا میرے پاس اتنے گھوڑے اور یہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے تو اس مال کا اثر تیرے جسم پہ نظر آنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کو یوٹیلائز کرو اسراف نہ ہو تکبر نہ ہو کسی کو نیچا دکھانا نہ ہو لیکن اثر نظر آنا چاہیے خوش لباسی اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے لیکن بالکل ڈفرنٹ کانسیپٹ ہے اسی کو میں نے کھول کر متھرا نمبر 32 میں مسلمان مردوں عورتوں کے لباس اور بالوں کے احکام اس میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کر دیا ہے اب اللہ تعالی نے بات کو کنکلوڈ کیا ہے کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا ان چیزوں سے بچنے کا درویشی اختیار کرنے کا میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں الما ہر رما ربی الفاحش اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کی چیزوں کو حرام کیا ہے کھانے پینے کی حلال چیزوں اور اچھے لباس کو حرام نہیں کیا بے حیائی کو حرام کیا ہے وہ تو بڑے مزے سے تم کر رہے ہو ماں وہ را جو کہ ظاہر ہے اس میں سے وہ ماں اور جو چھٹی ہوئی بے چاہے ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو یہ سب بے حیائیاں حرام کی ہیں بل بخش اور ہر سرکشی بغیر الحق جو حق کے راستے کو چھوڑ کر ہو اب یہ بے حیائی چاہے ظاہر ہو چاہے کشیدہ چاہے انٹرنیٹ پہ چھپی دوستیاں ہوں ای میل کے ذریعے چاہے پونوگرافک کی سائٹس ہوں کوئی بھی ذریعہ ہو چاہے یہ موبائل کے بڑے بڑے پوسٹر ہوں جو بے پردہ عورتوں کے لگائے ہوئے صورت النور میں اللہ تعالیٰ نے سلوشن دے دیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں مسئلہ ہی حل ہو جائے گا نگاہیں نیچے کر کے چلنے سے ضروری ہے کہ ہر چیز پر نگاہ ڈالنی ہے تو چاہے ظاہری بے حیائی ہو چاہے باطنی اس سے بچنے کا کہا گیا ہے بلّہ اور سب سے بڑا حرام تو یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا معلومانہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے کوئی سنت نازل نہیں فرمائی وہ مالا تا عالمون اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات تھونک دو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں. تو صرف پہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہو نہیں سکتی اس پہ میرے دو لیکچرز مسئلہ نمبر تھری دعا صرف اللہ ہی سے تو انہیں دو گھنٹے کی گفتگو اور ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے اسی کی ایکسٹینشن مسئلہ نمبر فورٹی تھری اور وسیلہ کے صحیح احکام و مسائل اس میں میں نے ڈیٹیل سے بات کی ہے اب یہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہے ہر امت کے لیے ہے موت کا وقت مقرر فَإذا اور جب کبھی ان کی موت کا وقت آ جائے گا لا ولا تو ایک لمحے کے لیے بھی موت نہ آگے آئے گی نہ پیچھے ہٹے گی ایکسپٹ اسی ٹائم پہ آئے گی یا بنی آدم اے آدم کی اولاد اما کم رسول منكم یاد رکھنا جب کبھی بھی میرے کوئی رسول تمہارے پاس آئیں گے یا خود آیاتی جو میری آیات تم پر بیان کریں گے یہ وہی بات جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے پئما یا منی ہدا پبن تو جو کوئی تقوا اختیار کرے گا وہ اسلحہ اور اپنی اصلاح کر لے گا رسولوں کے پیچھے چل کے فلاح ہو فن علیہ ولاحم یا زنور تو کیا نہ تو اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا الحمد للہ و لذینکی آیاتی نا اور جو دل لوگ دل. ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے وسط برو انہا اور اس سے تکبر کریں گے اور تکبر کی ڈیفینیشن میں بتا چکا صحیح مسلم سے تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کرنا قرآن میں آیا ہے بخاری مسلم میں آیا نہیں ماننا اپنی مرضی کرنی ہے اپنے فرقے کے پیچھے چلنا یہ ہے تکبر اکڑ جو آیات سے تکبر کریں گے انہا اس سے اصحاب النار وہی لوگ ہوں گے دوست کی گم تھی ہا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قیامت والے دن ہمیں اپنے نیک وکار بندوں میں اٹھائے اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں معاف ہم فرمائے ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی مغفرت فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر صحابہ اکرام علی رضوان اہل بیس علیم رضوان منحص کے مطابق عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق قدا فرمائے خراب <سلام> بات جو آج میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں واقف فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے صبح